جناب علی ان کا سوال ہے کہ کسی شخص نے انہیں دینی کتب تبلیغ کے طور پر دی اب انہوں نے بعد میں ان کتابوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان میں تو گستاخیاں ہیں اور غلط عقائد ہیں اب میں ان کتابوں کو پڑھنا نہیں چاہتا نہ ہی کسی کو یہ کتابیں دینا چاہتا ہوں نہ ہی اس شخص کو جس نے مجھے یہ کتابیں دی ہیں اس کو واپس دینا چاہتا ہوں ورنہ وہ یہ کتابیں کسی اور کو گمراہی کے لیے دے دے گا لیکن ان کتابوں میں پرانی آیات بھی لکھی ہیں تو حضرت مفتی صاحب اب ان کتابوں کا میں کیا کروں اس بارے میں مجھے بتا دیجیے جزاک اللہ خیر آ, ان کو سلیم بھائی کو آپ بتائیں کہ کسی اعلی سنت کے جاننے والے آدمی کو اب وہ کتابیں دیں تاکہ وہ ان کتابوں کو پڑھ کے گستاخوں کی حجامت کر سکے تو وہ کتابیں جو ہیں وہ عام آدمی کو اتنی دینی چاہیے لیکن یہ ہے کہ کسی عالم آدمی کو جو جانتا ہے اس کو اس تک وہ کتابیں پچھا دی جائیں تاکہ وہ پڑھ کے لوگوں کو بتائے کہ دیکھو بھائی ان کی کتابوں میں یہ یہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں نصیبت یہ ہے کتابیں دیتے بھی ہوئی ہیں جن میں گستاخیاں ہیں ہمارے پلے تو ہم تو اپنے پڑھنے کے لیے نہیں خرید سکتے ہم نے کسی کو کیا دینا ہے پتا نہیں ہماری بہت کدھر لگ رہی ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کو پھیلا رہے ہیں دھڑا دھڑ پھیلا رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم اب انگڑے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں نوخل نات کرائی تو بیس لاکھ لگا دیا کوالی کرائی تو چالیس لگا دیا مزار بنانا ہے تو دو کروڑ کا بنا دیا اور جب کتابیں پڑھنے پڑھانے کی بات ہے جہاں سے دین آگے چلنا ہے تو وہ ہم ان کو اس کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہے تو اس لیے اللہ کرے ہماری بھی ترجیحات کچھ قائم ہو جائیں ہمیں بھی کوئی سمجھانے والا یا کوئی سمجھنے والا مل جائے تاکہ ہم اپنی ترجیحات قائم کریں کہ اب قوم کو کیا چاہیے تو جو قوم کو چاہیے وہ ان تک چاہ جائے تب ہی کچھ پیدا ہوگا بغیر ایک طریقے سے باتیں کرنے سے بہت ہو چکا اور ہمیں بہت سارا نقصان ہو چکا ان انتوں کی وجہ سے اللہ کرے اب ہی ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ نے سوچ کی کہ تو فرما دے